دیں حافظ بھائی اس یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ چاہے وہ اپنا کہلاتا ہو یا کافر ہو خاص کر ایسی چیز جو ذبح کی جاتی ہے وہ تو ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھانی اگر یہ کھانا بھی انہی کا ہو تو اور ویسے بھی ان کے برتنوں میں کھانا یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہاں اگر کہیں کو مجبوری ہو تو اس کا حکم علیحدہ ہے ان کے برتنوں کو صاف کر کے پھر کھانا کھانا چاہیے وسلم نے فرمایا کہ المردیم خلیلے ہی دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے توسی لدانے سے پہلے دیکھو کہ وہ کون ہے جس سے تم دوستی لے ہو تو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا وہ دوستوں میں شمار ہوتے ہیں تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے مسلمان کتنے اپنے مسائل کو جانتے ہیں علامہ ہاں مسلمان ہم نام کے رہ گئے تو وہ لوگ کم از کم جیسے بھی اپنے دین کے ساتھ وبستہ ہوتے ہیں تو پھر وہ مسلمان تو پہلے ہی جامع ڈول ہیں انہی کے ساتھ کھائیں گے پیئے اور انہی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اللہ معاف کرے کہیں آتا کہ فرمایا اور قرآن میں تو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں درس قرآن میں جو یہودوں نے سارا کے ساتھ دوستی لگائے گا قیامت کے دیں انہی میں سے ہوگا گاہک بھی ہوں میرے بھائی تو پھر بھی ان کے ساتھ کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے خوش چیز ہو تو کھا لیا کریں کوئی عام چیز جو ہے یعنی مایا چیز اس میں سے بچا کریں شوربے والی ہے یا پانی جو تھا کسی کا پینا چاہیے کافر کا یا جائز جیسی اور چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے جی